بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ارجل من کیون کالون رسون اللہ واللہ یعلم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 لاد جب تم ان کو دیکھتے ہو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 اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں لهم ام لم لهم لهم ان لا تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے اللہ ان کو ہرگز بخشے گا بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا خزائن السماوات لسول نلم کی لا کہ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 فأصدق وأكم من الصالحين اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیش کر حرض کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ ہے میرے پرور دگار نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا ولن يؤخر مروں اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہر گز نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے